انا کا راج بنا فارنامیے نے سامنے تو امام بخاری ان کتاب نے استصان بعد ابواب الوصو دعو نوافل اور سنن باجمعات کے دعو نوافل اور سنن باجمعات کی منور نوافل نزدیک مکتب جن کے زیر فارہ یہ اتیحاسہ اور علاوہ منور نوافل تا عدد کو کوئی صدقہ رسالہ رسالہ موصول اللہ اللہ رواتری دی مسلم روایت کے لئے میں بخاری سا سوا دھو دھنے <تصفح> <تصفح> اور روایت دھنا آسات صحابہ و ذکر کہیں پھیل دھو اب آپ کی جب باحت سفارت سولت دائدہ ہو اب آپ اور دارن کی تعدد اور دابی تعدد جدا سولت راگر ہے اور صلاح تکسوب دردار کو کہا تفصیل کرگی کی فضو و خصوص کی فضو کی کی بعض ذکر کی دارے کے نند راش کے بعد وقت رابط کی دارش دادو، و سن دموت کی جزید رواب پر شراخ گرگی اور مہاد اور رسم کال پاکرت پارے معلوم اخرنے کا حجرت بے دام و تعدد بدلو کر شیر تعدد در رکو اختلافات کو وجنا اختلاف دے بکیفر چاہ کے درکو چاہ کے دری رکو چاہ کے ضرور چاہ کے لیکن حادثی صرف ابراہیم رہ معلومات سلاد کسو سرورم مسردی بحثی و خلاب نرحت مقد صحباب شوافی نم رویتے ہیں ذکر کے یہ سنت موقع دا و دیم دا واجب دے دو وقت پلے حاصلہ شوافی فوقات مقرحوکیم صحیح ویزے کاغی دا صلاح نوافر ذات سبب وی اوز نوافر ذات و سبب فوقات مقرحوکیم صحیح امیسرہ صاحب فوقات مقرحوکیم صحیح وی نوافر ذات سبب کے غیر ذات سبب وی دیا وقت دیر فرض وحا موالی ذکر کئی ذکرنی بیرسم ثابت پر غیر دوہا کینے دوہا کینے دوہا کینے خدا اتفاقی ترکی ساتھ اگر اس نے آور دو رہا کی کاخر دو رہا کی کچھ وقت میں قرآن دی دو کیفیت پر حاصل روات مختلف تھی چدا پر رکوین واحد انتے پار رکا کی پشاہد صلاحات متعارفہ سنبی رکوین دے تو پدریو سدے سنور سدے فزدو احنام جہاں پیدائش دا صلاۃ متہارت جسم کے نور ثلوات پہاڑ رکات کی بیر واحدین دی نام بیر واحدین پہاڑ رکات تو میرے کوین اور اربع سجدات شروع رکاتاں رکوعین اور اربع سجدات ہیں میں صلی اللہ و جہاب پر کو دا بتا دو کہ ربی کہ یہ دغرا وقت سے پھر اگسترا جقم ترمذی اس کو ما فرض کر گئی عائشہ رضیاں بلکہ ہم ارادہ ذهاب نہ دیکھ رہے ہیں. صرف خدا ہی وہ ہے ہر کر رواق متارض ہو تا عدد در کو دادو دا عدد در کو نا کہنے ذکر تارق رسوس راشد درجہ دروشی ترجے ذ سر کو لے دار جب اب قبل قیاش غولانی ایرواتین دوسرا مختلف شروع لا من کاسو فاسر سلازمانی نور نوافل جس سے دین میرے کوئی نہ واحدین دی فرکات کے دارنگیدار بیر کوئی نہ واحدی فرکات کے ابراوات لقدا ثرور رواۃ امام بخاری ذکر کئی جابو بکر بن نبی سلام کر اللہ اکبر ویلے دے رحمت اللہ تقبیر رکواب تقبیر کو داد وجدو روحیت درار رو فثال کو جدا تقبیر ہدایت تقبیر کو دابل تقبیر یا پر کچھ وجود روحیت کو فدا کو جدا خاص علت وجه نو حاصل داشه لغت وجهم نرم ما صد اگر کم اپنا را گله داد وجه دریت جنا گله ایندی سورات در گله توجه دا گدا چلا اذا کوشیش سره لگا کی ایویت بندار راهه اوریت نا دا نا برسو دے جہر و سر, دا و سر ملو ملو دا دا دا و امام و اس جہر فدوار کی. میری با پانی باز خرادہ پہ درم کلات پہ قول دام دے شفافی ہونا یہ تو سناط کسب کی باجمات سلاد کسوب کی خرادا اور اس سے مخالفہ ملک کی معلومی تو مختار جبر بدواروں مسند مشرویت مدعا معلوم شدع چی اگر سند بار چیم ورد موت ابراہیم علیہ السلام ورد اگر پلسم کالبانے والا منو مرد چی مشرویت پو شفتم کالبان لگرے در کبان ذکر کی حضیبی پو سند و حضیبی کی بعد اگر اگر کالبان ذکر کی اور آجہ کمال دا دے ماب شمس باب باراد سبوت السلاة تھی سوف شمس کی با لامتوب کے یہ جزا ثابت ہے سمو تو صلاۃ کے سو بے شخص ادم کے یہ جزا بابو صلاۃ کو سو بے شخص کے بدون تو تعاد در کو نہ ذکر واچ کے بابو قاریز کر کے یہ فائدہ جدا در کو حدیث تلسی سنت کے ظا گینش بابو صلاۃ بدون تو تعاد در کو نہ نبی ذکرات خراب نتاض در کے نسنے جرات تو صحیح ہے تو رد ال اعی بخاری ذکر کثیہ احلال قال نے تازو کرنا امام بخاری قال نے کلا تازو در کو آواز ذکر کئی روان پڑ کثر طریقے سے میں مسائل مستعمل کہیں لیکن پہلے وروڑہ کرتے تازو در کو معلوم اداشہ جے پرے بار تازو در کو ثابت ہے ثابت ہے امام محمد بہی کو ثابت ہے روایتی ذکر کئی در کو ثابت ظاہر نہیں ہے چار چھ ثابت ہے پرے وقت کے نہ صاحبان جی کے مدعا نے عمل بالحدیث کر کے وہ نہ بخاری روات رحلات کے خلاف ہیں ہم کہتے بخاری روات اب بخاری کے خلاف فقرا بخاری نا. اور اعتراض نکوئے اللہ عدیب کم کے بخاری روات ماری قلتبیہ اللہ رواں بخاری روات نے داداں پہ اول وقت اور ترجمات با معنی معنی کٹ کھڑے وہ دی مانی تو تبہ تسوانی ہوئی کم کے بخاری نہ باب صلات کو سو اور دیکھ کر وہاں ذکر کئی دا ابو اکرز نہیں ہوتا فا آتا سوش پہ دکی بے ذکر کئی ونہا اندن صلی اللہ علیہ وسلم فرمکت باز شمس امدن نبیل السلام ساتھ کورشن ورد قدر نبیل السلام جر رضا ہو دا جو جد ہے بخنا وقالب چپر حین دنظر دا کی سڑے ویدی گی وہ جر رضا منا دے یا جر رضا ہو عارض وجنا یا جر رضا ہو حتی آدھا خرر المسجد ننو جماعت فتخلنا قصو وجھ ماتمم اس اللہ نے کہا جن ہت شمس فقارن الشمس اور کے زفان د مو جہدین جن کے ذی خیال دا چلے مو ابراہیم دے نے کہ سن کہ رترواد رانی تے کہ داو پھات را گئے لان کے زفان د مو جہدین نتو ری گید وجھ دمر دا چانہے جا رہے تو موھا تا سمندر بہاد الحالت ہا می وینن زل بہاد الحالت فضلو تمارو بشد دا فارم آوان دا و استفارے جیت گداگی یاد وجد موت شادی یاد وجدت زعظاب الہینا او دریم دفال تنبیح پتر زمان سیوبانی حالت جرازی دو جرمان سیوبانی دفال تنبیح پتر زمان او سنورم دفار دو رب بغا عبادو دشانس ماری چاگی دا آلی حقانی رزاقین دیبان الخسوف راضی دی، خسوف راضی تغیرات راضی اللہ دی نواحی کی منزله فراکن ما اتان مینات اللہ دا نشانی دی قدرتوں دا علامات پوتکنا نشانی دا عاکن دلال دا علامات قدرت اللہ نا فرار ایت موھا کن تصوین دی حالت ترا مگر پر دی حالت بارے فقومو پاسگی پسلو ہم ریات جناز ما پڑھ کر نی نیوان پڑھ کر نی اللہ ان اورकानेर سے علی نوری شادن نشاد ثانہ نے اعلان کیا کہ نو دیا کی تاذو در کو نشتے ہیں اللہ کے نام آیا تو نے منا اللہ کا جڑا ہے تمھا قتل ہویا تھا نہ روادے شاد 19واں فارگی روادے مبابو زاو کی لازم ابراہیم جیت نبی سرماسپتی شمسی موت ابراہیم خدا خبر شروع کرم خادر رسول <سؤال> اللہ <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم این شمس اور قمر لائن کسفان الموت احد انولا لحیاتی نہ رسومین توریگی دو جد چانا نہ جند چانا در خو عزام للموت دو حیاتی ہی زیادی ولی وقت اقصود درد دو زام داو در غیر زحم کو دو خوصوب کا سبب دو موت سو دو حیاتی ہی ولی ذکر کردو در رد در عقدی دو جعلیت دو صرف دا ذکر کردو خود عقدی دو جعلیت داوش دا کی یاد و جو تو موت شختہ عظیمہ یاد و جو وراثت شختہ عظیمہ یاد و فارض ذات مبارک سنگ چھ فکدان واسطے نے فدی کیاندار کی ایجاد دشم فدی کی ماسٹر نے ہتش نہ فکدان دیو چیز ماستر نے فدی کی ایجاد لان کے سپاہ نموت جہدن ورا لحیات فی دار ایتوم فصدو و اللہ اور شرکہ دے غیر دوزخ را گیا تے عبداللہ <سؤال> نے سنا او صدقہ تو تو غضب رب ادو گناہ کوج سجدہ بھی راہی راج سجدہ بھی مندوب دی او صدقہ تو پھر اخراج دے صدقے یہ استحباب حالت کو سو کے ذکر گی دا لیکن مراکد با نہ اخراج مکہ ترشہ بعد نہ سمسم صبح حق کی جسم صبح حق کی یسر دل میں صبح حق دار کی فور یسر یوسف تک راضی ترور صراط ترور صندوق کی شبک سوپ 15 پہ تک وہ سوا شبک پی اتیا کی اداولہ تری کدہ جب دی باب گئی اناشا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قدتكم بر اسمه تجنا فضل السنه ما قال فضل السنه ما وغا لیدا لانا ازال له دے تکلیف وکبر اللہ اکبر وے دخلی بیان کئی بده خاشار جی وکبر و صل و تصدق تراسو پدی کرے ثم قال ما من احد ما من غير من الله ايتني عبده او تذنيع وته اے امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشری سو جاد ورتی دانا پدی خبر بان چ جنا کی دا بندایا دا ویندا یہ طول نارینا مملوک دا اللہ غیرت اصل کی وجہ کی تغیر دا حالت و سبب دا وجود دمائک رہو تغیر دا حالت لیل حمیت لیل انفت لیل حمیت لیل انفت انفت مارا مقرائیت دا شئی دا مارا کو محال دا فاللہ کی لو تجھے کھو جی دے تاس با تکلیفات او صاحب وانی چے معلومو تاس بہ ہندا خوشی دی لگا وا ور بکیتوں کثیرہ قون او بہ تاس <تصفح> کھڑے ہو